لینش کو جیسم لو ہے دیہ ن سی للک سب ابھی ترجمائے کنجلی مان بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مقام ہے برکت والا اور سارے جہان کا راہنما یوں تو دنیا رفتال کی قدرت عظمت و برتری کا مثر ہے لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جو اس دنیا کی شان و عظمت کو بڑھا دیتا ہے وہ مقام وہ جگہ وہ کتا عظیم ترین جگہ ہے بابرکت رفعت و میں کے مرکز وہ کابت اللہ زیادہ اللہ شرفوں و تاجیمن ہے بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قلعہ ہے اس لیے مسلمان کا اس سرزمین مقدس سے قلبی اور جذباتی لگاؤ ہے اسلام کی تاریخ یہیں سے شروع ہوئی اور توحید کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوا اور دین کے لیے جس قربانی و خود سپردگی کی ضرورت ہے اس کی جھلک اسی جگہ کے واقعات میں پوشیدہ ہے دینی حیثیت کے ساتھ ادبی تاریخی و معاشرتی اور اقتصادی حیثیت سے بھی مسلمانوں کے لیے مکت المکرمہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو محوس فرمایا نیز ان کی دعوت کو عالمی اور دائمی اور دعوت کا امتیاز بخشا اس سرزمین اور اس کی تاریخ کو ایسی مانویت عطا فرمائی جس کا بیان الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں ربطال اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِرْجَعَ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 اور اشاق زیارت کے لیے مچلتے رہتے ہیں یہ وہی مقامی دشان ہیں جہاں چاروں پہر بلند ہونے والی سدا ہے لبئی کلبئی شریق الگ کی صدایں روح کو فرحت بخشتی ہیں کابۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نبی جنا و سلاۃسلام اور حضرت اسماعیل علانبی جینا ولی سلاۃ والسلام نے کی لیکن اس سے پہلے شریف کی تعمیر کس نے کی اور اس کے تاریخی ادوار کیا ہیں تفسیر عزیزی میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی از بجل میں عرض کی خدایا یہاں نہ تو ملائکہ کی تصویر اور تحلیل سنتا ہوں نہ کوئی عبادت گاہی دیکھتا ہوں جیسے آسمان میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے تھے جواب میں ارشاد ہوا کہ جاؤ ہم جہاں نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرو اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر حضرت جبرائیل علیہ السلاط والسلام حضرت آدم علیہ السلاط والسلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی جی ہاں یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا اور پھر یہی جھاگ پھیل کر زمین بنی حضرت جبرائیل علیہ السلاط والسلام نے وہاں پر اپنا پر مارا اور ساتویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے ان پہاڑوں یعنی کوہ لبنان کوہ جودی اور کوہ ہرا اور تور کے پتھروں سے بھرا اور بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف دیواریں اٹھا دی اور اس طرف حضرت آدم علیہ السلات و پڑھتے رہے اور اس کا طباف بھی کرتے رہے کتب میں یہ بھی مذکور ہے کہ این بیت المام کے نیچے کعبہ مشرفہ واقع ہے اور اس طرح وقت گزرتا چلا گیا کعبہ اپنی رحمتیں لٹاتا رہا اللہ عزوجل کے معصوم فرشتے لبائی کن کے ساتھ اس مقدس گھر کا طواف کیا کرتے تھے حضرت آدم اعلیٰ نبی ولاۃ وسلام کو جب خان کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو حضرت جبرائیل امین علی نبی و علیہ سلاۃ وسلام نے زمین کے اس مرکز کی نشاندہی فرمائی تو اس طرح پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علی نبی جینا و علیہ السلام نے رکھی جہاں آج خانہ کعبہ بنفس نفیس موجود ہے پھر جب حضرت نور علی نبی جینا و علیہ السلام کے زمانے میں طفان آیا تو خانہ کعبہ کے اثار و نقوچ بھی باقی نہ رہے صدیوں کے مرائل پہ ہونے کے بعد جسی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کی سعادت حضرت ابراہیم علی نبی جینا و علیہ السلام اور ان کے شہزادے حضرت اسماعیل اعلیٰ نبی ولی سلاۃ وسلام کے حصے میں آئی حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی والی سلاۃ وسلام اپنے دستے مبارک سے تعمیر فرماتے جبکہ حضرت اسماعیل اعلیٰ نبی والی سلاۃ وسلام اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے والد محترم کو دیتے اللہ زوجل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سنائی ترجمائے کندوری مان اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا ان ادوار کے بعد بھی تعمیر کعبہ کا سلسلہ جاری رہا ایک دفعہ قبیلہ اور جرہم نے اسے بنایا پھر دوبارہ کفا ابن کلاب نے اس کے تعمیر کی جس میں چھت جو بنائی گئی وہ مکل کے درخت کی لکڑی ہی بنائی اور جس پر تختوں کے بجائے خوروے کی لکڑی ڈالی اب کابت المشرفہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کی وجہ یہ ہوئی سیلاب وغیرہ کی وجہ سے المشرفہ کی دیواروں میں تغیر آ گیا تھا. تبدیل آ گئی تھی. لہذا نے, قریش نے جمع ہو کر ولید ابن مغیرہ کو امیر تعمیر کیا اور کعبۃ المشرفہ کو دوبارہ بنایا میز تعمیر ابراہیمی سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے حسیم قرار دیا جس میں اب بھی کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے اور بجائے دو کے ایک ہی دروازہ رکھا اور وہ بھی زمین سے اتنا اونچا رکھا کہ جسے چاہے وہ اندر آنے دیں اور جسے چاہے نہ جانے دیں اور کھانا کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو سفے بنائی ہر صف میں تین تین ستون تھے چوتھے یہ کہ اس کی بلندی دگنی کر دی گئی وقت اور حالات اپنی رفتار سے بدلتے رہے سیئر و تاریخ کی کتب میں بیان کیا گیا جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ پھر تاریخ کا وہ دور آیا کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ مذمہ دوبارہ بنایا جس کو بنیاد ابراہیمی پر مکمل کیا قریش کے کی فرقوں کو دور کیا حتیم کو خانے کعبہ میں داخل کیا اور اس میں زمین سے متصل شرکن قربن دروازے رکھے دیواروں پر نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا جس کا رواج اب بھی جاری ہے جو یمن کا بادشاہ تھا اسی نے مدینۂ منبرہ کو آباد کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں اس نے سکونت اختیار کر لی اس کی قوم کے کچھ لوگ بھی ہر مسلمان کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو زیارت کعبہ سے اور نور کرے اپنی دل کی دنیا کو پرحت و شادمانی سے سرفراز کرے وہ آنکھیں کتنی پیاری آنکھیں ہیں جو کے جلوے لوٹتی ہیں ان بہاروں ان پرور فضاؤں سے اقتصاب فیض کرتی ہیں قابل رشک ہیں خوش وقت ہیں وہ مسلمان جو یہ سعادت پاتے ہیں اشکوں کی جھڑی دل مسترف اے اللہ زوجل تو ہمیں بھی اپنے گھر کی اب حاضری نسیح فرما ہمیں بھی اپنے مہمان بندوں میں شمار فرما کعبے کے در کے سامنے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہے یہ دعا ہاتھوں میں حشر تک رہے میں حشر تک رہے مصطفیٰ فقر